یہ صحیحہ بہت اچھا مسئلہ پوچھا آپ نے دو ایسے مقامات ہیں کہ جہاں حضور کا نام نامی اسم گرامی آئیں تو انگوٹھے نہیں چومے جائیں ایک تو تلاوت قرآن کے موقع پر اور ایک جمعہ کی ازان جو خطبے کی ہوتی اس میں یہ فتح و میں اور فتح اس پر موجود ہے کہ جمعہ کا خطوہ جو ہے اس کو بھی مثل نماز سمجھیں کہ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے ادب سے بیٹھے بلکہ یہ تک ہمارے فقہ نے لکھا کہ کوئی اگر نا روا کوئی کام کرے اس کو یہ کہنا بھی جائز نہیں کہ بھائی تم ذرا خاموش ہو جاؤ یہ آپ نہیں کہہ سکتے البتہ امام ممبر پر ہے وہ خطبے کے دوران بھی امر بالمعروف معروف کر سکتا ہے اس کے لیے جائز ہے جی صفحے ادھیڑتے ہوئے لوگ آتے ہیں یا کوئی اور معاملات ہوں کچھ ہوں وغیرہ تو وہ روک سکتا ہے کہ بھائی بیٹھ جائیں آرام سے خطبہ سنیں امام تو امر کر سکتا ہے مقتدی کو اس کی بھی اجازت نہیں تو تلاوت ہو رہی ہو تب بھی انگوٹھے نہ چومے جائیں خطبہ بھی مثل نماز ہے اس میں بھی انگوٹھے نہیں چومے جائیں اور جب تلاوت ہو رہی ہو تو یہ تو قرآن سے ہے مسئلہ و ذاکر القرآن و فسط میں او لہو و کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ جب تلاوت ہو تو اس وقت بھی انگوٹھے نہ چومے جائیں البتہ جمعے کے خطبے کے علاوہ اور بھی جگہ یعنی اقامت میں اور اذانوں میں حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چومنا یہ ہمارے نزدیک مستحب ہے پہلے ہم نے ایک سوال کے جواب میں یہ بیان کیا تھا کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب موضوعات کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا اگرچہ اور بھی حدیث ہیں حضرت فاضل بریلوی کا ایک پورا رسالہ منیر العین اسی مسئلے پر اور وہ حدیث شریف یہ ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ نے اذان کہی تو حضرت صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا صد اللہ علیہ کا یا رسول اللہ دوبارہ جب انہوں نے کلمات کہے تو انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگایا اور یہ کہا قرۃ و عینی بے کا یا رسول اللہ اللہ متعینی بل بس حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرما کر اشاد فرما جو ایسا کرے تو کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے اور فوخا نے اپنی اپنی تصریحات میں لکھا جو حضور کے نام پر بوسہ دے اس طرح آنکھوں سے لگا اور یہ دعا پڑے جو میں نے بیان کی وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اندھا نہیں ہوگا یہ بھی فوقا نے مسئلہ لکھا چلیے